اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما چناچے ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا قال له موسیٰ, هل اتبعك ممّا علمت موسی نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بلائی سکھائی گئی ہے قال صبرا وہ بولا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز سبر نہ کر سکے گا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبَرَا اور جو چیز تیرے ہاتھ علم ہی میں نہیں تو اس پر سبر کیسے کرے گا قال سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا اس موسیٰ نے کہا یقینا انشاءاللہ تو مجھے سابر پائے گا اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اس خزر نے کہا پھر اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے شروع کروں فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ قَرَقَهَا قَالَ اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خزر نے کشتی میں شگاف کر دیا اس موسیٰ نے کہا کیا تُو نے اس میں شگاف کیا کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے تُو نے بڑا ہولناک اور انوکھا ک قال الم اقل لك انك لن تستطيع صبرا اس خزر نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا اس موسا نے کہا میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالو پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا اس موسا نے کہا کیا تو نے ایک پاک مطلب بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس بندے سے مراد خزر ہے جیسا کہ صحیح عادیث میں صراحت ہے خزر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا اسی وجہ سے ان کا نام خزر پڑ گیا بہوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو دو پھر رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد دیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے پھر اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موس علیہ السلام بھی بہراور تھے بعض تقوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے جو بغیر استاز کے محض اللہ تعالیٰ کی فیض بخشی کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ خزرۂ السلام کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی سلاحت کر دی ہے جب کہ کسی اور کے لیے اس ایسی صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعب باز بعض اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے چنانچہ اس طبقے میں یہ دعویٰ عام ہی ہیں اس لیے ایسے دعووں کو اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں پھر یعنی جس کا پورا علم نہ ہو پھر موس علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے پر کشتی کے تختے کو کشتی کے تختے توڑ دیے تھے اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا عمران کے معنی ہیں ادہیت و و بڑا ہیبت ناک کام پھر یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں سختی کا نہیں پھر غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی پھر نکرن فضیعن منکرن لا يعرف منقرآف الشرع مطلب ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں ان کرومن الامر الاول مطلب پہلے کام کشتی کے تختے توڑنے سے زیادہ برا کام اس لیے کہ قتل ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں جب کہ کشتی کے تختہ اکھھیڑ دینا ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے بعض نے اس کے معنی کیے ہیں پہلے کام سے کم تر اقل من الامر الاول اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے بہوالے فتح القدیر لیکن پہلا مفہوم ہی انصب ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریحت حاصل تھا اس کے روح سے خضر علیہ السلام کا یہ کام بہرحال خلاف شارہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام قرار دیا تاہم خزر علیہ السلام امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خزر نے کہا کیا میں مان... کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اس موسا نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کے بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا یقینا میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے میرے طرف سے تو عزر کو پہنچ چکا ہے اہل قریت استطعما اہلہا فأبو ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فأقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا پھر وہ دونوں چلے حتی کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اس کے رہنے والوں سے تعام مانگا تو انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی جو گرا چاہتی تھی تو اس خزر نے وہ سیدھی کر دی اس موسا نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا اس خزر نے کہا یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اب اگر سوال کروں تو مجھے اپنی مصاحبت کے شرف سے محروم کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا پھر یعنی بخیلوں اور لعیموں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا درآ حال یہ کہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت و قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے فرمایا منقیہبی اللہ ولیم الآخریف الکرم گئی فہو بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 6476 و صحیح مسلم حدیث نمبر 48 قبل حدیث 1727 مطلب جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے پھر خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ موجوزانہ طور پر سیدھی ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4726 سے واضح ہے پھر موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی قبیدہ خاطر تھے خضر علیہ السلام کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت اور ضرورت مندی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسا یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکتا کر سکا اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں پھر لیکن جدائی سے قبل خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے ان میں بعض شریعت موسوی کی روح سے جائز نہیں تھے اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے انہی تقوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کے رائے ہے کہ خزر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ یہ ساری مناسب یا سارے مناسب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تقوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے جب وہ صاحب وہی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم ہی سے کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں لیکن جو ان کا تعلق ہی تقوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے جیسے تقوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی مرتا ہے کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے قوموں پر عذاب آتا ہے اس ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بزن الہی فرشتے ہی کرتے ہیں تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے البتہ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہی راجیہ ہے اور اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرانی سے ثابت ہے اس لیے مجال انکار نہیں لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ عمل کرے گا اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا زبردستی لے لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَا وَكُفْرَا اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشکت میں ڈال دے گا فور چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو فأراد ربك ان يبلغا اشدهما اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح تھا چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا ذیل قرن ذکر اور یہ لوگ آپ سے ذوالقورنین کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجیے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف خذر کی نبوت کے قائلین کے دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خذر کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وہی نہیں آتی کہ وہ اتنے اتنے اہم کام کسی اشارے غیبی پر پر کر دے یہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف یا مختلف فی ہی ہے اور حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں خضر سے ثابت کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح خضر کی زندگی پر کوئی سے شرعی نہیں ہے اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نو میں خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات خضر علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے خضر کے نام سے انہیں کسی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں کیا علاوہ ازئیں صحیح مسلم کی حدیث کے روح سے خضر علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2537 اور یہی حق ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس کے بارے میں اچھی تفصیل روح المعانی میں مذکورہ آیات کے تحت ہے پھر یہ مشرقین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں یہ نام اس لیے بڑا یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق میں جا کر طلوع شمس کی جگہ پر قرن شمس کو دیکھا اور پھر مغرب میں جا کر غروب شمس کی جگہ میں قرن شمس کا مشاہدہ کیا بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں یعنی دو لٹوں یا دو مین ڈھیوں دو زلفوں والا قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو دار اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے وہ نہایت قابل قدر ہے اس کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے پہلا اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب وسائل اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا دوسرا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے تیسرا اس نے وہاں یاجوج و ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا چوتھا وہ عادل اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا پانچواں وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریث نہیں تھا مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس عبرانی خورس اور عرب کئی خسروں کے نام سے پکارتے ہیں اس کا دور حکمرانی پانچ سو انتالیس قبل مسیح ہے نیز فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سو اٹھتیس عیسوی میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف اقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ترجمان القرآن پہلی جلد صفحہ نمبر تین سو ننانوے سے لے کر چار سو تیس طبع قدیم واللہ اعلم بالصواب پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان ما مكنا له في الأض وآتيناه من كل شيء سببا بشك همنا إسه الزمين من اقتدار ديا ورإسه هر شيز سأصباب ديا فأتبع سببا شناك هو صمان لكر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حسن حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے خواہ تو انہیں سزا دے خواہ ان سے اچھا برتاؤ کریں اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم قریب سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُونُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لئے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے اور ہم لازمان اپنے کام میں سے اس کے لئے نہایت آسانی کا حکم دیں گے ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ اور سامان لے کر چلا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف سببہ کے اصلی معنی رسی کے ہیں اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسیلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سبب بن کے معنی ہیں ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی ہیں دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا پھر دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں پھر آئین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے حمیتن کیچڑ دلدل یا گرم و پایا یعنی دکھایا یا محسوس کیا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرن جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا اسے ایسا محسوس ہوا گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے ساحل سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر ہی ہوتا ہے پھر قل نہ ہم نے کہا بذریعے وہی اس سے بعض علماء نے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے اور جو, جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا پھر یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے یا قیدی بنا لے یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے پھر یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا اسے ہم سزا دیں گے یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا پھر یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں